اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا صدق الله العظیم آج 1441 ہجری ماہ رجب کی 14ویں تاریخ ہے اللہ جل الح کا فضل و احسان ہے کرم ہے کہ سورہ مریم کا دوسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفی عطا فرمائے گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ زکریہ علیہ السلاۃ وسلام کے اولاد نہیں تھی ان کے بچے وغیرہ نہیں تھے اس لیے انہوں نے اللہ جل جلالہ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما مجھے بچہ عطا فرما تاکہ دین کا کام کر سکے میرے بعد میرے خاندان والے جو ہیں ان میں کوئی اس طرح کا لائق کوئی مناسب شخص موجود نہیں ہے اس لیے آپ مجھے ایک بیٹا عطا کریں اللہ جل جلالہ نے زکریہ علیہ السلاۃ وسلام کی دعا قبول کی اور ان کو کہا یا زکریہ اے زکریہ انش نبشرک بغلام ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں یعنی آپ کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا مہو یا جس کا نام یا ہوگا لمن جان لہو میں قبل سمیا ہم نے اس سے پہلے یعنی آپ کے اس پیدا ہونے والے بیٹے سے پہلے کسی کا اس طرح کا نام نہیں رکھا ہے یعنی دنیا میں یہ نام سب سے پہلے یہیا علیہ السلام کا رکھا گیا ہے بات سمجھ میں رہی ہے کال عربینکن غلام زکر علیہ السلاۃ وسلم حیران ہو گئے کہ بچہ کیسے پیدا ہوگا میں اتنا بوڑھا ہوں اور میری گھر والی جو ہے بھانج ہے جن کے بچے وغیرہ نہیں ہوتے بیمار ہے کیا کوئی نئی شادی کرنی ہے یا ہم جوان ہو جائیں گے دوبارہ سے اس لیے حیران ہو کر پوچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے ورنہ یہ سوال ہوتا ہے کہ خود تو دعا کی اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچہ کیسے ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو جواب اس کا علماء کرام کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ دراصل یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اسی حالت میں ہمارے بچہ ہوگا یا ہم جوان ہو جائیں گے دونوں یا دوسری شادی کرنی ہوگی کس طرح ہوگا کال عربی غلام زکر علیہ السلط نے کہا اے میرے اللہ آخر میرے گھر میں لڑکا کیسے پیدا ہوگا فرماتے ہیں کہ لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے وکانت کا نتما تک حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے قدبل کی بری اتیا اور میں بھی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں بچہ کیسے پیدا ہوگا یعنی زکری علیہ السلام تو نا امید نہیں ہے اور نہ دعا کیوں کرتے اصل میں وہ حیران اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسی حالت میں بچہ پیدا ہوگا یا ہم دونوں جوان ہو جائیں گے یا میری بیوی کی بیماری ٹھیک کر دی جائے گی یا میں دوسری شادی کروں گا کیا ہوگا کالا کردال کا اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا ہم نے کہہ دیا ہے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو ہوگا اور اسی حالت میں ہوگا آپ بوڑھے ہیں آپ کی بیوی بیمار ہے سو سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے اور سو سال کے قریب آپ کی بیوی کی عمر ہے دونوں بوڑھے ہیں لیکن آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جلجلالہ قادر ہے قدرت ہے اس کے پاس اللہ جل جلال نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلاۃ وسلام کو کیسے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا ان کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی مٹی سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا یہ جو مٹکے والی مٹی ہوتی ہے نا جس سے مٹکے بناتے ہیں اس سے اللہ جل نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے ایک ایسی چیز کو پیدا کیا ہے جس کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا یعنی آدم علیہ کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے کہ گھر میں بچے پیدا کرنا کیا مشکل ہے جب کہ آپ تو دونوں موجود ہیں یہ تو اس سے آسان ہے خال رب کہ اللہ جل جلال فرماتے ہیں یہ میرے لیے آسان ہے فرما دیا آپ کے رب نے کہ یہ تو میرے لیے آسان ہے وقد قد خلق تو کا منقبل علم تک آ <تَكُشَئًا> حالانکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے جب کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے صحیح ہے نا آپ نہیں کھیرا دنیا میں تو آپ کو میں نے پیدا کیا ہے اور آپ سے پہلے آپ سب کے باپ حضرت آدم کو پیدا کیا ہے تو یہ کون سا مشکل کام ہے قال اب بھی جان لی آیا فرمایا زکریہ علیہ السلط و السلام نے خوش ہو گئے نا بہت زیادہ کہا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں تاکہ آپ کا میں زیادہ زیادہ شکر ادا کروں کہ ابھی ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا درخت لگاتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا پودا نکلے گا کب اس کی کومپلے پھوٹیں گی تو اللہ جلجل اللہ سے زکر علیہ السلط و السلام نے ایک علامت مانگی نشانی مانگی کہ ہمارا جب بچہ پیدا ہونے لگے تو آپ مجھے ایک علامت اور نشانی بتلا دیں تاکہ میں زیادہ شکر ادا کر سکوں آپ کا اللہ تکن سب فرمایا اللہ جل نے آپ کی نشانی یہ ہے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی کہ آپ بات نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ لیال تین راتیں سویہ برابر مکمل تین راتیں آپ کسی سے بات نہیں کریں گے اور سویہ باز علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ تندرست ہوں گے آپ بیمار نہیں ہوں گے لیکن بات نہیں کر سکیں گے تو اس طرح ان کی زبان کو تالا لگ گیا لیکن وہ ذکر کر سکتے تھے اللہ کا نام لے سکتے تھے ذکر کر سکتے تھے مگر لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ کے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے فخر محراب پھر نکلے زکری علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کی طرف محراب سے یعنی مسجد سے اپنی مسجد سے اور حجرے سے نکلے چونکہ بات تو کر نہیں سکتے فایم تو اشارے سے ان کو کہا ان ہو بکرتن و اشیاء کی پڑھو ذکر کرو اللہ کی بکرتن صبح اشیا شام صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے ذکر علیہ صلاۃ السلام نے دعا کی ہے حالانکہ ذکر علیہ صلاۃ السلام بوڑھے ہیں حالانکہ ذکر علیہ السلام کی بیوی بوڑھی ہے بیمار ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو اس لیے جب آپ لوگ محمد کے لیے دعا کرتے ہیں تو امید کے ساتھ دعا کریں یقین کے ساتھ دعا کریں کہ یہ بچہ جس کی ٹانگیں کمزور ہیں معذور ہیں اس کو اللہ ٹھیک کرنے پر قادر ہے اللہ کے لیے مشکل ہے صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل سے دعا نکلنی چاہیے اور جب دعا دل سے نکلتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے بات سمجھ میں رہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جن کا نام آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں اتنے بڑے امام ہے کہ آپ جیسے چھوٹے بچے بھی ان کا نام سنتے ہیں قرآن کریم کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ معتبر اور مقبول کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے نا یہ کس نے لکھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھیں نوجوانی میں خراب ہو گئی تھی نابینا ہو گئے تھے وہ نہیں دیکھتے تھے تو ان کی والدہ نے رو رو کر دعائیں شروع کی کہ اللہ میرے بیٹے محمد کو ان کا نام بھی محمد تھا آپ کے بھائی کا نام بھی محمد ہے اے اللہ میرے بیٹے محمد کو شفا دے اس کی آنکھیں اسے واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ نے صرف شفا نہیں صرف آنکھیں نہیں بلکہ علم بھی دیا تقوا بھی دیا اور اتنا زیادہ علم دیا کہ آج اس قرآن کے بعد پوری دنیا میں جو سب سے مشہور اور مقبول کتاب ہے وہ ان کی کتاب ہے یعنی بخاری شریف تو اس لیے آپ لوگ اور ہم جب اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں محمد کے لیے تو اللہ سے بہت امید رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے بات سمجھ میں آ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے وہ جس کی ٹانگ نہیں ہے اس کو ٹانگ دے سکتا ہے تو جس کی ٹانگ ہے تھوڑی سی کمزور ہے تو اس کو طاقتور کیوں نہیں کر سکتا دعا کرتے ہوئے بہت زیادہ امید ہونی چاہیے اور بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے اور بہت زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک ہونا چاہیے کہ اللہ تو کرے گا ضرور کرے گا اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے میں کس سے مانگوں آپ کے علاوہ اور کوئی ہمارا نہیں ہے ہم اس سے کس سے مانگے اس لیے کام آپ کریں گے آپ کر کے دیں گے میں آپ کا بندہ ہوں میں آپ کی بندی ہوں بس آپ کریں گے یہ کام اللہ کے سامنے رونا چاہیے اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے بات سمجھ میں رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیے ذکر علیہ السلاۃ والسلام کے گھر میں یحییٰ علیہ السلاۃ وسلام پیدا ہوئے ہیں اسی سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایک سو سال سے زیادہ کی عمر کے بوڑھے ابا ہے اور چھوٹا سا بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے یحییٰ علیہ السلط السلام کے بارے میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں بیان کریں گے وصلی اللہ تعالی خلق محمد اجمائین سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ